وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يتذكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم طالب علم ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلسل کئی دنوں سے اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں جہاد کرنا فرض عین ہے اور جہاد ہی تمام مسائل کا حل ہے, ہے شرعی دلائل جی ہم نے کافی جی بیان, بیان کیے جی جی اور, کریم جی جی جی اور بیان قرآن کریم جی جی جی اور احادیث کا ذخیرہ دلائل بھی دلائل اس موضوع سے برا ہوا ہے, ہے جی جی کہ جہاد ہی تمام مسائل کا حل ہے آج ہم اس درس میں عقلی اور منطقی طور پر یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مسلح جہاد ہی تمام مسائل کا حل ہے اس زمانے میں امت مسلمہ جن مسائل کا شکار ہے ان مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ وہ جہاد کا راستہ ہے اگر جہاد کا راستہ ان مسائل کا حل نہ ہو اسلحہ اٹھانا ان مسائل کا حل نہ ہو تو اور کون سی چیز اور کون سا عمل ان مسائل کا حل ہو سکتا ہے کیا خانقاہوں میں بیٹھ کر تصدیحیں پڑھنا کیا مدرسوں میں بیٹھ کر آسانی حدیث اور شرعی مباحث پر کتابیں لکھنے سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں کیا پوری رات ویب سائٹس وغیرہ میں مختلف قسم کے شرعی مسائل اور مناظروں سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں کیا امت مسلمہ کے مسائل تزکیت النفس تربیت اور اس طرح کی دوسری باتوں سے حل ہو سکتے ہیں جبکہ دشمن ہمارے وجود ہی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ہماری نسلوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے اور ہر منٹ اور ہر گھنٹے میں وہ ہمارے خلاف ہر قسم کی سازشوں میں مصروف ہے کیا امت مسلمہ کے مسائل سڑکوں پر نکلنے مظاہرے کرنے ٹائر جلانے اور خاموش اور شور شرابے والے مظاہرے کرنے سے حل ہو سکتے ہیں کیا امت مسلمہ کے مسائل ان انتخابات سے حل ہو سکتے ہیں جن کا نتیجہ پارلیمنٹ کی چند کرسیاں ہیں ان کرسیوں میں بیٹھ کر چند ایک احتجاجی قرار دادے پاس کرنا ہے کیا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر شور مچانے سے امت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں کیا دہشت گردی کے خلاف جاری کاروائیوں کے خلاف چند ایک بیانات اخبارات میں جاری کر دینے سے کیا امت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں میرے دوستو ہماری مثال اس وقت اس خاندان کی ہے جو کہ رات کو اطمینان سے سو رہے تھے کہ اچانک ڈاکو نے ان کے گھر پر حلہ بول دیا والد صاحب کو ذبح کر دیا والدہ صاحبہ کو زخمی اور بہن کو بے عزت کیا کچھ بدماش ڈاکو جو ہیں مال و دولت کی چوری میں مصروف ہیں اور کچھ معصوم بچوں کو ہراساں کر رہے ہیں اور کچھ گھر کے سامان کو لوٹ رہے ہیں اور ادھر ادھر آگ لگا رہے ہیں جب کے خاندان کے لوگ مختلف کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہے جبکہ چھوٹا بھائی جو ہے چیخے مارتا ہے عزت کا دفاع کروتے ہوئے مال و دولت کا دفاع کرو ٹوٹے پھوٹے اور جلے ہوئے گھر کا دفاع کرو لیکن کوئی آواز اس کو سنائی نہیں دیتی اس لیے کہ گھر کے جو مرد ہیں ان میں سے ایک تو تحجد میں اور سیر صاحب سے حاصل کیے ہوئے में میں مصروف ہے خوشوخو کا عالم یہ ہے کہ اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے اس کو اس کی خبر تک نہیں ہے اور دوسرا بھائی علمی کتابوں کی تفتیش میں اور احادیث کی سندوں کی تحقیق میں مصروف ہے اور تیسرا بھائی اپنے پڑوسیوں کے معاملات میں لگا ہوا ہے کہ ان کی آپس کی اصلاح کا مسئلہ ہے اور چوتھا بھائی انٹرنیٹ کے ویب سائٹ میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا دینی مسائل کے بارے میں اس نے کھلی مجلس لگائی ہوئی ہے اور پانچواں بھائی بعض ان مولویوں کے لیے انتخابی تشہیری مہم کے کاغذات چھاپ رہا ہے جو کہ جمہوری طریقہ انتخابات سے پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں جبکہ چھوٹا بھائی چیخ و پکار کر رہا ہے اور بہن جو ہے اپنے بالوں کو نوچ رہی ہے کچھ معصوم بچے مسلح ڈاکوؤں کو پتھروں سے مار رہے ہیں جبکہ ان کے بھائیوں کو ان کی طرف دیکھنے کی فرصت تک نہیں ہے کوئی تبلیغ میں مصروف ہے کوئی تعلیم میں مصروف ہے کوئی درس و تدریس میں مصروف ہے یہ تو اس گھر کے ان بھائیوں کی حالت ہے جو کہ دیندار ہیں کہ وہ دینی کاموں میں مصروف ہیں جب کہ وہ بھائی جو کہ دیندار نہیں ہے وہ مختلف قسم کے چینلوں کو دیکھنے میں اپنی راتیں گزار رہے ہیں اور مختلف قسم کی ننگی اور پخت فلموں کو دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور ان میں سے دوسرا بھائی جس نے پوری رات نشہ کیا ہے پوری رات شراب کے جام چڑھائے ہیں وہ گھر کے ایک کونے میں مت پڑا ہوا ہے اور تیسرا بھائی کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ موبائل میں اس لیے میسج بھیجنے میں مصروف ہے رہے سے تزاد معامزات وغیرہ وہ پوری رات تو جھانگتے ہیں ان حسابات اور ان معاملات کے سلسلے میں اور ان بینکوں کے قرضے کے سلسلے میں جو انہوں نے تجارت کے لیے لیے ہیں اور ان میں سے بات کسی چائے خانے کے سامنے بیٹھ کر پوری رات گپ شپ ہانکتے ہیں تاکہ رات گزاری جا سکے ان حالات میں معصوم نوجوان اور چھوٹے چھوٹے بچے مسلح ڈاکو کے خلاف فتروں کے ساتھ لڑتے ہیں مسکین بہن جو ہے وہ بے دست انتہائی بے بسی کی حالت میں ان ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو چھڑانے میں مصروف ہے جو کہ اسلحوں کے ساتھ مسلح ہو کر آئے ہیں اس لیے کہ اس وقت دفاع کرنا اور موت کو گلے لگانا اور شہادت کے جام کو پی لینا اس طرح کے گھر میں رہنے سے زیادہ بہتر ہے اور اس طرح کے خاندان میں رہنے سے زیادہ بہتر ہے جس کی یہ حالت ہو یہ اس زمانے میں ہمارے امت کی مثال ہے بات اس پر نہیں ہے کہ تسبیح پڑھنے سے تبلیغ کرنے سے تعلیم کرنے سے اور درس و تدریس کرنے سے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ ایک الگ موضوع ہے بات اصل میں یہاں پر اس موضوع پر ہو رہی ہے کہ کیا درس و تدریس کرنے سے کیا تعلیم و تبلیغ کرنے سے کیا لوگوں کو مختلف قسم کے دعوتی پروگرام میں شریک کرنے اور کروانے سے امت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں یا وہ جہادی فریضہ جو کہ اس وقت امت کے ہر ہر فرد پر, پر لازم ہے کیا وہ فریضہ ان دعوتی کاموں سے طاقب ہو جاتا ہے اللہ جزائے خیر دے ہمارے تبلیغی بھائیوں کو اور ہمارے مدارس کے علماء و طلباء کو کیا ان کے ان کاموں میں مصروف رہنے سے ظالم دشمن کا دفاع ہو جاتا ہے کیا جو شریعت غائب ہو چکی ہے وہ شریعت نافذ ہو سکتی ہے, ہے کیا قاہم کافر بودن اور فاجر بودن حکومتوں بودن کو بودن ان تعلیمی اور دعوتی بودن پروگراموں بودن کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے یا ہمارے علماء اور دعوتی, بودن دعوتی بودن کاموں بودن میں لگے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دلیدی اور یہودی حضرات جنہوں نے مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے اور مسلمانوں کے حکام کو اپنے زیر دست کرنے کے لیے اپنی مکمل قوت لگا دی ہے کیا ان کے سامنے تبلیغ کرنا اور دعوتی پروگرام چلانا اور مساجد کو آباد کرنا کافی ہے یا دعوت و تبلیغ کرنے والے درس و تجویز کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی نظریات کی حفاظت کر رہے ہیں حالانکہ سلیبیوں نے امریکیوں نے اور ان کے ایجنٹوں نے ہمارے <سلام> <سلام> عقائد کو ہمارے <سلام> نظریات کو مکمل طور پر کچلنے کی کوششیں شروع کی ہوئی ہیں جبکہ یہ کفار اس طریقے سے ہمارے ملکوں میں داخل ہو چکے ہیں کہ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہی کچھ پڑھ سکتے ہیں جن کی امریکہ منظوری دے حتیٰ کہ وہ نصاب میں مداخلت کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ امام صاحب کے جمعے کے خطبے میں مداخلت کرتے ہیں جمعے کے خطبے میں وہی کچھ کہا جا سکتا ہے جس کی اجازت حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے حتیٰ کہ ہماری عورتوں کے معاملات میں کفار مداخلت کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے عنوان سے وہ ہماری بہنوں کے دوپٹے کھینچ رہے ہیں ہماری ماؤ کے پردے اٹھا رہے ہیں اور ان سے برقع کھینچ رہے ہیں تو ان حالات میں ہمارے کون سے آپائش سلامت رہ سکتے ہیں ہمارے کون سے نظریات سلامت رہ سکتے ہیں کیا ہمارے نیک و صالح خانقاہوں میں مصروف صوفی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جبکہ ڈش اور مختلف قسم کے چینلوں نے ہمارے بال بچوں کو تباہ و برباد کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کیا ان حالات میں سلوک و تصور اور, اور تصیت النس میں مصروف رہنے سے امت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, ہیں, ہیں یا نام نہاد اسلامی ڈیموکریٹک پارٹیاں, آ پارٹیاں آ نام نہاد اسلامی آ جمہوری پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ مزید جمہوری تجربات کرنے سے امت کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے جبکہ جمہوری انتخابات کے ذریعے کیے جانے والے تجارت بہت زیادہ ہو چکے ہیں الجزائر میں اس کا تجربہ ہو چکا ہے ترکی میں اس کا تجربہ ہو چکا ہے پیونس میں اس کا تجربہ ہو چکا ہے اخوان المسلمون وغیرہ نے مصر اردن پاکستان اور عرب ممالک وغیرہ میں اس کا تجربہ کر لیا ہے فلسطین میں ہماس والوں نے جمہوری طریقہ انتخابات سے حکومت حاصل کی اور پاکستان میں مجلس عمل نے جس میں مختلف قسم کی تنظیمیں شامل تھی انہوں نے بھی جمہوری طریقہ انتخابات سے حکومت حاصل کی ان تمام انتخابی نتائج اور کرسیوں کے حصول کے بعد کہیں بھی کوئی بھی اسلامی قانون نافذ ہو سکا ہے یا ہمارے یہ اچھا گمان رکھنے والے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ بے دین اور سیکولر پارٹیوں کے درمیان میں ان کی چھوٹی چھوٹی بے اتفاق اور منتشر قسم کی نام نہاد اسلامی پارٹیاں جاری تاریخ کو بدل سکتی ہے جبکہ سی آئی اے اور ایس بی آئی اے کے دفاتر پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں ہزاروں فوجی ہزاروں دلیبی لشکر پوری دنیا اسلام میں مست دندنا رہی ہے امریکہ جسے چاہتا ہے اسے حکومت پر لگا دیتا ہے اور جتنے چاہتا ہے حکومت سے اتار دیتا ہے ان حالات میں اللہ جل جلال کے اس آیت کی طرف توجہ کرنا بہتر ہوگا افلم الارض لهم قلوب بها کیا یہ لوگ زمین پر زمین میں نہیں چلے ہیں کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے اور آزان واؤن بحا یا ان کے کان ہوتے جن سے وہ سنتے فانھا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اللہ تعالی ہم سب کو مجاہد بنائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں جہاد کے قبول فرمائے اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى و صحبہ و بارک وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ